بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغلقه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا وإن يديه الله فلا نضل لأخو من يضل فلا حدي له أشهد أن لا يلاخل لله وحده, وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشار المول محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلال وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذین آمنوا وعمل صالحات وطواصوا بالحق وطواصوا بالصدر سورة عسر متعلق علیق افترائیم افترگو فایس کی جاتو کیهن اللہ تعالیٰ نے زبان کی قسم کھائی ہے کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں خسارے سے مراد نقصان میں دنیا اور آخرت کے نقصان میں اور اس کا نتیجہ کیا نقصان کا نتیجہ ہوگا کہ تکلیف میں مشقت میں امن اور آفیت میں نہیں سکون اور اطمینان کی زندگی نہ دنیا میں ہوگی اور نہ آخرت لیکن جن میں چار صفات پڑھائی جائیں چار صفات میں پہلی صفت ایمان اور ایمان سے مراد صحابہ کا ایمان ہونا چاہیے نفرت کرتے تھے نمبر ایک نمبر دو صحابہ کرام نے علم سے پہلے ایمان سیکھا اور ایمان سے مراد ایمان کے ارکان تو ہیں اللہ کا ایمان فرشتوں پر ایمان ملتا کتابوں ملتا پر ایمان رسولوں پر ایمان،, ایمان آخرت پر ایمان تقریر کی اچھائی اور اس کے علاوہ اللہ اس کے رسول نے جو خبریں دی ہیں ان تمام پر ایمان قیامت کی نشانیاں یا وہ خبریں جو گزر چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں قیامت کی نشانیاں جیسے دجال کا فتنہ امام مہدی کا ظہور دجال کا خروج عیشانی سلاح کا نظور یہ قیامت کی دس نشانی ہے درندوں کا انسان سے بات کرنا کیونکہ کلباس قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ درندے بھی انسان سے بات کریں گے حتیٰ یقم اور رجول انسان کے زانو بھی بات کریں گے انسان یہ بھی اس کو بھی کوت گویا قیامت کے انسان کے اعضا انسان سے بات کریں گے چمڑے گواہی دیں گے دنیا میں بھی اس کے مثالیں موجود ہی ڈنڈا جو, جو ہے اس کا چھلکا بھی انسان سے بات کرے قبل کی قیامت میں انسان کے دے، زمین کا دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اور اس کا آتمتہ فضور کے قیامت قائم نہیں ہوگی آتے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگیں گے پہاڑ جیسے قرآن مہین وسیع پہاڑ کو چلایا جائے گا کام کی وہی نسی عب اللہ پہاڑ کو چلائے گا ایسی و جو ہو جائے گا پہلے پیتی کا ڈھیر ہو جائے گا اور اس کے بعد دھنی ویری کی طرح اللہ اُڑا دے گا پھر اس کے بعد فیقلی انصبا ربی انصف اللہ تعالی خسو خاشہ کی طرح اڑا دے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا افی ہے جنگ والا اس کے بعد اللہ اس کو ختم کر دے گا زمین بالکل برابر ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آنے والی ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے جو ہے دنیا میں دنیا کی جو زندگی والی پہاڑ بھی ہلنے لگیں گے اور پہاڑ پھٹیں گے دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ حادثات ہوئے ہیں ہے نا ناشتہ سا پہاڑوں کے پھٹنے سے قیامتی نشانیاں بتر علی عوام الی تم العظام رو نا ایسی ایسی اہم چیزیں آئیں گی جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت میں جائے گا کسور بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی نہیں, نہیں چیزیں اللہ الحمدین وہ داخل ہے اس میں شکو کا شبہ نمبر ایک نمبر دو سابق ایمان میں ایباد بھی داخل کہ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے بڑھتا ہے جیسے اللہ نے کہا انَََ الدین ادا ذكر اللہ وجلت خلوب ادا تلیہ تعلیم آیا تو زیادت ایمانہ اللہ کے ذکر سے مومن کے دین ڈھل جاتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے تم ایمان کے ایمان میں کیسے فم الدین امن الفظ ایمان والوں کے ایمان میں ذاتی ہوتی ہے وہ ام اللہ رفیقلوبی مرد اور جن میں بیماری ہے, و ہے نفاق قرآن پڑھنے سے کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے سکو شاد میں اضافہ ہوتا ہے گندگی بڑھتی ہے سکوک شبہات کی وجہ سے یقین نہ ہونے کی وجہ سے قلوب اللہ ان کے دلوں میں بیماری ہے شبہات کی بیماری ہے شہوات کی بیماری ہے اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے اس لیے اللہ علیہ بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنا نہیں چاہتا لحمد دنیا خسی ہوں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور فی فلاں عذاب النوی اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے کیا خیال؟ ایمان جو ہے نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کچھ اعمال ایسے بتائیں جس سے ایمان بڑھتا ہے نمبر ایک قرآن کی تلاوت نمبر دو علم کا خصوص نمبر تین مذاکرات ہو علم کا مذاکرہ کرنا صحابہ کرام بیٹھتے تھے حلوم و بینا نژاد و ایمان بیٹھو ہم لوگ تھوڑی دیر ایمان وزادی پیدا کر اسی طریقے سے قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے ایمان بڑھتا ہے قبروں کی زور اور مریض کی عادت کرنے سے منع مریض اور منع دن ام قبت و بقواب من شاہ من, من جن منزلہ جو مریض کی عادت کرے یا اپنے بھائی کی زیادہ کرے ایک پکارنے والا پکارتا ہے تمہارا عمل یہ بڑا پاک ہے تمہارا عمل کیا ہے انصف تم پاک ہو گئے یعنی تمہارا دل پاک ہوا تمہارا ایمان درست ہوا مفتاب شاخ تمہارا چلنا بھی پاک ہے تو نے جنترا تم نے جنت میں کیا بنا لیا ایک گھر بنا لیا اللہ اللہ نے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں اس بارے میں اسباب زیادتی کہ ایمان دکتورا کا رسالہ ہے پی ایچ ڈی کا پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے دکتور الرزاق الغذ پورا رسالہ ہے ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے اور کن چیزوں سے بڑھتا ہے ایک داخل ہے اس کے بعد ایمان کے بعد ایمان میں عمل داخل ہے نا ہے نا لیکن ذکر اللام عباد الخاص ذکر الام عباد الخاص محنت کرو خاص طور عربی زبان میں سیکھو محنت کرو یعنی ہر چیز پڑھو لیکن عربی زبان یا خاص طریقے سے ان لدین امنوں کے اندر سارے اعمل داخل ہیں لیکن پھر الگ سے عمل صالحات ذکر کیا تو ایمان اور عمل ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اسے ایمان سے براد قلبی امل کیا ہے قلبی ایمان اور اسلام سے برات ظاہری عمل قلبی اعمل یعنی دل کا عمل دل کا عمل اور دل کی تصدیق دل کا عمل جو ہے دل کا عمل اور دل کا اقرار دل کا اقرار تو تصدیق ہے دل کا عمل کیا ہے قلبی اعمال جتنے محبت ہے اللہ سے محبت خوف ہے محبت ہے امید ہے راجا توکل ہے انابت ہے خشیت ہے حیبت کے ساتھ رہبہ ہے یعنی یہ سب کیا ہے دل کے اعمال ہے یہ سب کس میں داخل ہے ایمان میں داخل ہے قلبی عمل جتنے ایمان میں داخل اعمال القلوب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امال القلوب دل کے اعمال صحابہ کرام کو جو فضیلت ہے دل کے اعمال کی وجہ سے ظاہری اعمال کی سے ظاہری امال تو ان سے بھی کرنے والے تھے خبر کے بارے میں کہا گیا حقیر و نسلا تک منسلات مقیرہ من منقرات ہیں اور سیاح تم ان کی نمازوں کو مقابل کی کی مقابل او اپنی نمازوں کے مقابلے اخیر سمجھو ان کی قرط کے مقابلے میں اپنی قرت کو سمجھو اپنے روزوں کو ان کے روزے کے مقام حقیقت سمجھو گے یعنی تم سے زیادہ روزے رکھیں گے تم سے زیادہ قرآن پڑھیں گے لیکن دل کے آماد میں کیوں دل میں فساد ہوگا یکرون القرآن فین القرآن حل قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا یعنی قرآن کو سمجھیں گے نہیں اس لیے ابو بکر المزنی کا قول ہے ما ما تفاضل ابو بکرین بے قسرتی سلام ماں تفاد ابو بکرین بے قصرتی سلاطی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے کثرت سلاط و سیام تو نہیں ہے ان سے بھی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت دل کی گہرائی کی وجہ سے دل کی سچائی کی وجہ سے صدیق کا خطاب جو ملا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دل کے اعمال کی وجہ سے جس حضرت عمر کا قول ہے زی نے ایمان و ابی بکر میرے بدن میں ٹھنڈی لگی ہوئی ہے اور ہلک سوکھ رہا ہے پانی سے نقصان ہوگا لیکن پھر بھی پینا پڑ ہے اس وقت بخار بھی ہے اس وقت تجارک ہو سکتا ہے مطلب دوائی وغیرہ دوا مطلب مل سکتی کوئی کوئی یعنی اسے آدھا شکنی نہ ہو بدن میں درد ہے اور حالات میں تو میرے پاس وہ تھا زند زندہ دلسما تو بھی بڑا کم تو ہوا لیکن بدن میں درد رہتا. درد بڑھ رہا ہے بخاری رہا. یعنی یہ نہ تھا کہ آسانی سے کوئی گولی وغیرہ میں شکنی ہے بتائے کوئی اس وقت. یعنی اس لیے میں تیمنگ کیا ہوں نے تیمنگ کر کے ابھی آیا نماز کے لیے تو کیا تھا تو الگ ہے لیکن وہ تو رہتا ہے ابھی بدن ہاتھوں ٹھنڈی لگی ہوئی ہے بدن لگ رہا ہے گلی ہوئی ہے بدن آسانی سے گلے میں خراش تھا لیکن آنے سے پہلے جو ہو جی جی بھی پڑھنے تھوڑا تو ابھی کیا بات چل رہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمات علیہ وزین ایمان ابی بکری بے امان حدمر الرجَت ایمان ابی بکر حدیث ثابت نہیں ہے حضرت عمر کا پڑے اچھا اگر ابو بکر کے ایمان کو بکر کے ایمان جائے سے کمپیریزن کیا جائے مقابلہ کیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کپل راہی ہو جائے بھاری ہو جائے ایسا ایمان تھا اسلیہ حضرت حسن وسیع کیا کہتے تھے لیکن ما بقر فی القلب وصدقه العمل ایمان ابھی تمنی والا ابھی تحلی علاقی نما و قرف القلبی ایمان تمناؤں اور آرزو کا نام نہیں ہے ایمان لباس اور پوشاک کا نام ایمان نام ہے دل میں جو جاگوزی ہو جائے اور عمل سے اس کی کیا ہو سرف کے نزیک یہی ایمان ورنہ جو باطل فرقے ہیں ایمان کے بارے میں مرزیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی تھی ایمان سی معرفت کا نام ہے ابو بکر کا ایمان اور امت کا ایمان برابر جبریل کا ایمان اور عام لوگوں کا ایمان کیا ہے برابر یعنی لا يضر لا لائی عظر ایمانیرما ایمانی ایمان کے ساتھ گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اتنے واضح نصوص ہونے کے بعد ہیں وہ اس لیے جو گمراہ ہو گئے کیونکہ رحمت کی جو آئے تھے ان رحمت تغل و غلبی میری رحمت میری غصے پہ غلط ہے ورحمتی رحمتی و سیاحت میری رحمت سر چیز وہ شامل ہے ان اللہ غفور یا ان کے نظر اور خوات کی نزدیک ہے کہ ایمان اور عمل ایمان اور عمل کے درمیان عمل ایمان کا جز ہے عمل ایمان کا یعنی اگر انسان گناہ, کرے گناہ کبیرہ تو ایمان ختم جائے تو جو, ان کی جو دلیلیں وہی جس میں اللہ تعالی نے گناہوں کی سزا بتائی رب نا کیا ہے ربانہ ربنا انا وقد ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك وغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وغفر لنا ذنوبنا وكف عنا على رسلك يوم القيامه ان كه... فقد اغزيته رب لنا ہمارے رب کو نے جہنم میں داخل کر دیا تو اس کو نے رسوا کر دیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد انسان نکلے گا نہیں یہ ان کی دلیل اور وہ حدیث کے جہنم سے لوگ نکالے جاتے ان کو نہیں مانتے یہ منکرین حدیث میں پہلے نمبر پہ خوارج جاتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے حدیث کو انکار کیا میرے نا وقل کے خلاف تھی تو خوارج کہتے ہیں کہ لمان جو ہے اور ع جدی لائے بالک یعنی ایک رہا بالکل گیا باد گیا تو کل گیا اگر تواہ نہیں کیا گناہ کے ویرا کا مرتخب ہے میں رہے گا اور کہتے ہیں کہ بھائی نہ دنیا کے اندر تو نہ مومن رہے گا نہ کافر رہے گا دونوں کے بیچ میں رہے گا نمومن نہ کافر لیکن آخرت میں جہنم میں ہمیشہ میں رہے گا لیکن ہر سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے ایمان اور عمل عمل ایمان میں داخل ہے لیکن جدو لدیلا جلدہ نہیں یعنی گناہ سے ایمان گھٹے گا اور, اور نیکی سے ایمان بڑھے گا مرد. اور اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ چاہے تو معاف اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی کبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے کرنے والوں کے لیے ہے ہم مسلم شریف جیسی شمار لوگ جند میں ڈالے جائیں گے اور ایمان کی وجہ سے ان کو نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو موت تاریخ کرے گا جل کے راکھ ہو جائیں گے پھر نکالا جائے گا ماور حیات ان کو غسل دیا جائے گا پھر اللہ ان کو مہر ماری جائے گی پھر اس کے بعد جنت میں داخل یہ بحث آ گئی وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کیا عمل کے معنی آدھا کے جسم کے آدھا ہاتھ پاؤں سے جو عمل کرتے ہیں صالحات بول کر غیر سالح عمل غیر سالے یعنی وہ عمل جو صالح نہیں ہے اور عمل سالے کا مطلب کیا ہوا صلاح کا معنی آتا ہے درست گی سلاح کے مانا یہ پینے والا پانی جو ہے اس کو کہتے ہیں معاون صالح یہ کیا ہے پینے والا پانی ہے صاف پانی ہے بسم اللہ اور اگر یہ پانی پینے والا نہیں ہے پانی پٹانے والا گندا گدلا پانی ہے تو اس کا معاون غیر سال ہے ویسا پانی جو پینے کے لائق سراخ کے مانا درستگی صحیح چیز ٹھوس صاف ستھرا امل سال عمل سالے کیوں کہتے کہ عمل سال کو عمل سالح کہتے ہیں جیسا کہ عبد الرحمان بن ناصر سادی فرماتے ہیں عمل سالح مطلب جو اچھے اعمال انسان کرتا ہے تو اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں اللہ نے توفیق شکریہ صلاح کے مانا درست اچھے اعمال کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے حالات درست ہوتے ہیں اللہ نے کہا <سلام> اللہ صحیح اور درست بات کہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح دلوقت دلوقت دلوقت دلوقت. دلوقت. اصلاح کے معنی درستگی اعمال کی درست سچ بولو گے تو عمل درست ہوگا جب عمل درست ہوگا تو حالات درست ہوں گے امان اور اللہ کے کی نبی کا دینا استقیم و ایمان و آدمی مقلب ہو رہا استقیم مقلب ہوتا ہے استقیم کسی آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو دل صحیح ہوگا تو صحیح. اور دل صحیح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک زبان صحیح نہ ہو زبان صحیح ہوگی تو دل صحیح ہوگا دل صحیح ہوگا تو اللہ کے نبی وسلم پوچھا گیا سب سے افضل آدمی کون ہے تو کا کل و القلب قلب اللسان جس کا دل صاف ستھرا ہو زبان سچی ہو صحابہ نے کہا زبان سچی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے دل کی, دل کی, دل کی سچائی کا کیا مطلب کہ پرہیزگار ہوتا ہو جس ہو کا دل صاف ہو لاس مافی جو گناہوں جو دل گناہوں سے نفرت کرتا ہوا جس میں ظلم نہ ہو اولا دل نہ حسد ہو نہ کی جی تو عمل صالح کو صالح اس لیے کہتے ہیں کہ عمل صالح کے ذریعے انسان کے حالات درست ہوتے ہیں اور عمل صالح کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل صحیح ہو اور دل کی درستی کے لیے ہو کہ زبان صحیح ہو زبان صحیح ہونے کے لیے ضروری کیا ہے زمان کیسے صحیح ہوگی؟ سچ بولے حق بولے توحید پڑھنا چاہیے حضرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ توحید زیادہ زیادہ پڑھئے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے اللہ آپ کے اعمال کیول یعنی صحیح درست بات بولو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا قول سدید سے مراد توحید لا الہ الا اللہ میں شری له, له الحمد وغیرہ صبح میں دس بار اور شام میں دس بار پڑھیں گے تو بولیے اسماعیل علیہ السلام کیسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے دس غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا دس نے چار اربائے چار کا مطلب کیا ہوا جو ایک غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو اس کے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کرے گا اگر یعنی اگر آپ کلمہ توحید پڑھیں گے دس بار تو اللہ چار بار جہنم سے آزاد کرے گا. کتنی بار اللہ ہمیں توفیق دے اور اگر سو بار پڑھیں گے في كل يوم ان كانت رہ عدل اشرق دس دس سو بار پڑھیں گے تو پہلا فائدہ ہے کہ دس غلام آزاد کرنے کا سو ملے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اس پر عمل کرنے کی دس بار جہنم سے آزادی کا مطلب ہوا یعنی دس غلام آزاد کرنے کا سو ملے گا یعنی دس, دس غلام آزاد کا مطلب کیا ہوا یعنی اللہ دس بار جہنم سے آزاد کرے گا وہ حدیث میں آیا کہ جس نے غلام کو آزاد کیا اللہ اس کے بدلے اس کے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کرے گا تو یہ سب اعمال میں داخل ہے کہ نہیں امان صحیح کرنے والی چیزیں ہیں یا نہیں جی کیسے امان صحیح ہوں گے صحیح کی جی گناہوں جی سے نفرت کیجیے نیکی کا کام کیجیے امان صحیح ہوگی نیکی نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور برائی برائی کی طرف کھینچتی نمبر ایک نمبر دو صلاح عمل صالح عمل صالح کے لیے کی کیا دو, دو رکن ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو پیلر ہیں عمل صالح کے دور میں عمل صالح قبول ہوگا اگر ایمان کے ساتھ عمل کریں تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی محبت کرے اور اللہ اپنی محبت دلوں میں. نمبر ایک نمبر دو لدین احسن الحسن اچھے عمل صالح کریں گے جنت ملے گی اور جنت سے بھی بڑی نعمت الہی ہوگا اللہ اللہ توفی خدا عمل صالح کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا اچھی زندگی ملے میں اچھی زندگی سے کیا مراد ہے دل کا سکون اللہ ہمیں توفیق فرمائے اللہ ہمیں نعمتوں سے بارہ بار فرما اللہ نمبر ایک نمبر دو اچھی زندگی سے مراد قلب والا تھا بولتے رہیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا نمبر تین پاک اور حلال دے گا نمبر تین نمبر چار گا خنا دل کو سکون ملے گا یعنی یہ نہیں کہ کروڑوں مل گیا لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا یعنی ابن, ابن آدم یعنی یہ حروم ابن آدم شاہ امر یعنی دنیا کی لالچ انسان بڑھتا ہے دو چیزیں بڑھتی ہیں ایک عمر کی لالچ اور قبول ہو جائے تو اللہ حیات ایمان اور تقوا ایمان سے کلبی عمل تقوا سے مراد جسمانی عمل ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دنیا میں بھی بشارت ہے اور حسن لذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا جننهم اچھے اعمال کی ان کی دنیا میں بھرائی اچھے اعمال کی بنیاد پر اور فائدہ بتائیے من اعمل صالحا لذکرين و... يعني ايه... ايه... ايه... وعد الله 55 نمبر کی ایت سور وعد الله الذين امنوا منكم يعملون الصالحات لن يستخرفن فياض كما استخلف الذين من قبل ولم يمكننا لندينه هو الذي ضالهم ولا جبدل انهم من بعد خوفهم امنا جو لوگ ایمان لائے انہیں کے عمل کیے تو اللہ نے فرمایا ان نلاحوں <سلام> کا یہ تھوڑا زمین کی وراثت دے گا ایک جنت کی بھی وراثت اور زمین میں اللہ اقتدار فرمایا زمین میں کیا دے گا اقتدار اچھے آماد بنیاد اقتدار سمجھ گیا نا زمین کی حکومت جس طرح اللہ نے صحابہ کو دیا تالوت اور جالوت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا جو عمال کا سے تھا بہت بڑا ظالم تھا اور بنی اسرائیل کی تعداد تین سو تیرہ تھی بڑی تعداد پر غلبہ ہو گیا اور اللہ نے عزت دی زمین کی وراثت دیا نا اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا کہ نہیں دیا دیا نا برسا برستق سے تائے گئے القوم برسہ برسکے بحل اس زمین کی وراثت دی جس کے ارد اللہ نے برکتیں دے رکھی اس زمین, زمین شان کا وارث بنایا کیوں نیک عمل کی وجہ سے حالانکہ ان میں بہت فساد بھی تھا لیکن عمل میں فساد تھا چالیس سال تک جو ہے وادی تین میں بھٹکتے رہے پھر امن صحیح ہوا تو دیا کہ نہیں دیا جھnder. شامل میں نا اللہ اس زمین کا نشی بنائے جس کے ارد اللہ نے برکت دے رکھی ہے سر زمین شام کا عمل کی بنیاد پر زمین کی وراثت میں لے گی اور عامل السلیہ زمین میں خلافت دے گا مکین اور دین کو اللہ غالب کر دے گا من نمبر تین خوف امنا اور اللہ ان کے خوف کو کس سے بدل دے گا امن سے بدل دے گا صاحب ہم نے سالے کے دور رکنے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کے لیے ہو بلکہ دو شرط عام لوگ بولتے ہیں اور دوسری ایسلا شرط, ایسلا شرط سنب یہ کہ سنت اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن, لیکن, لیکن, لیکن سنت کے مطابق نہیں تو بھی عام قبول نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی عام قبول نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے کا مطلب کیا ہوا مثال دیجیے صحابہ کے اندر اللہ کی رضا بھی تھی سنت کی پیروی تھی لیکن اللہ کی رضا تو خوارج میں تھی لیکن سنت کی پیروی یہ ہوں اللہ کی رضا تو تھی لیکن ہاں متضلا جو گمراہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کی صفات کے کی انکار کیا اللہ کی رضا تھی لیکن سنت کی پیروی اور اس سنت میں کتنے فرقے ہوں گے بہتر جنمی ایک جنتی ہیں اللہ کی رضا بھی سنت کی صحابہ کے طریقے اور بہتر جو جنوبی ہوں گے ان میں اللہ کی رضا تو سنت کی پیروی اور میرے صحابہ کے طریقے سنت نہیں ہے سمجھ کے سنت کی مثال نو اسلام کی کشتی کی طرح سنت سنتو سفی نہ من من کی بہانا جا من تخلف پانا غرق جو نور علیہ السلام کی قسط پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہے ہو گیا پوری دنیا میں آزاد آیا پہاڑ ڈوب گئے پہاڑ کیا ہو گئے ڈوب گئے اور ایک چھوٹی سی کشتی کی کیا حیثیت ہے لیکن کشتی میں سوار ہونے والے نجات پائے تو طوفان شبہات اور شہوات کے طوفانوں میں شبہات اور شہوات کے طوفانوں میں آپ ٹکرائیں گے یعنی سنت بچ لیں گے تو اللہ آپ کو بچائے گا کیونکہ زہری کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ال... آ... کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء سے سنا ال... و بھی ال... سنت نجات و بھی سنت نجات سنت میں نجات ہے سنت میں کیا ہے اخلاص کافی نہیں ہے اخلاص کافی سنت کی پیروی فیمشن کو اختلاف تسیرا تسیرا تسیرا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا لیکن اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے سنت کی فریق فریق و سنتی و سنت خلفۂ میری سنت کو لازم پکڑو خلفۂ راشدین کی سنت کو پکڑو اور خلف راشدین کی سنت میں یہ ہے کہ کوئی ابو بکر ندی اللہ عنہ کے نام پہ ابو بکری بنا عمر کے نام پر عمری, عمری عثمان کے نام پر عثمانی عالمی ہوئے سب کے سب ایک تھے محمدی تھے اور اخلاص کے لئے حقیقت کیا ہے خلوص مقصد صاف ستھرا جیسے ایک مثال دیتا ہوں نسخے کو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو دودھ سے سہراب کرتے ہیں جو لید اور خون کے درمیان ہوتا ہے گیا گوبر لید اور خون کے درمیان ہے لید کا رنگ جو ہے پیلا ہوتا ہے اور گدلا ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے نیب کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور بدبو ہوتا ہے ایک ہو گیا ادھر ہے اور ادھر کیا ہے بلر ہے لال ہے اور دونوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ کیا نکال رہا ہے دودھ نکال رہا ہے اور وہ بھی لبن خالص خالص دودھ نکال رہا ہے اور وہ بھی پینے میں سائیکہ دار ہے نہ اس کی بدبو ہے نہ اس کی بدبو ہے نہ اس کا کلر ہے نہ اس کا کلر ہے تو خالص کا مطلب یہ ہوا کہ شبہات اور شہوات کے بیچ میں انسان کا عمل کیا ہو خالی صاف ستھرا کسی اور کی حضرت دعا دونوں صالحا لی وجہ کا خالص ہے. دعا لکھ لیجیے یاد کیجیے ایسا نہ کی صرف اللہ علی ایک آدمی لکھو عملی اس کو یاد کیجئے اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم اجعل كله كله لي كله كله اللهم اجعل كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل ل احد اللہ حمد ایک آدمی کوئی تو لکھ لیں گے اللہ, لی اللہ جل عملی یاد کرنا ضروری ہے سنیں گے ہم اگر نہیں سنائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس درس میں بیٹھنے کے قابل نہیں نہیں وہ بھی دعا یاد کر رہے ہیں ہاں وہ تو بہت بہتری پر نہیں نکلا ہم لوگ یاد کرنا سنت کو زندہ کیجئے نا آپ لوگ نہیں زندہ کریں گے کون کرے گا سنت مردہ ہو چکی عوام و خواص دونوں اس پہ عمل نہیں کر رہے اللہ مجمل اللہ میرے تمام عملوں کو کیا کر رہے سازاہ کر دے درست کر دے بجے لے بجے گا اور اس کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اللہ تجا اللہ حدیف یہ صحیح اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو صالح کی دعا جو ہے یوسف علی اسلام نے کی کنویں میں ڈالے گئے کس نے کنویں میں ڈالا کنویں سے نکالے گئے مصر کے بازار میں بیچے گئے پھر ہاشیوں و حیائی کی دعوت دی گئی تکوا اختیار کیا انہوں نے اور اس کی ظاہری سزا یہ ملی کہ جیل میں ڈالے گئے سے نہیں تین سے سات سال نو سالوں تک کتنا تھا لاؤ تین سے نو سال کو بدایا کہتے ہیں. بعد دس کے قریب دس کے قریب تو دس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ضلیل کیا کہ کی نہیں کیا عمل علیہ کی بنیاد نمبر ایک نمبر دو ان کے والد جن کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اندھی ہو گئی تھی اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹائی ماں باپ سے ملاقات کرائی کیا دعا کی یوسف علیہ السلام نے فاتر رسا ماں باپ انت ولی یہ دنیا والا فات اسلام آباد آسمان زمین کے پیدا کرنے والے نے اسلام،, اسلام کی حالت میں موت دے نیک لوگوں سے ملا دے سالحین سے ملا دے یعنی انبیاء صدیقی شوہر صالحین سے ملا دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا کی طرح بولیے رب رب اللہ تخینی قیامت کے دن رسمانہ, رسمانہ کر جدی مال اور اولاد فائدہ نہیں لے گا اللہ منۃ اللہ بقلب سلیم مگر جو قلب سلیم کے ساتھ ہے اور دعا کی ولاۃنی ابحب الحکم والی اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرنا دین کی نیک لوگوں سے ملا دے صالحین سے ملا دے دعا کیا کہ نہیں کیا, کیا تیسری مثال دیجیے دی دی سلیمان علیہ السلام جو اپنے لاء الشکر کے ساتھ چل چلے ہاں تو کیوٹی نے کے سردار نے اعلان کیا کہنود اپنے, اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان اور کچل نہ دے تم و کو رائے فی عباد الصالحین عباد ہمیں توفیق دے کے تیری نیا میں تو بہت شکریہ ادا کروں جو میرے اوپر کی میرے والدین پر کی اور ایسے عمل صالح کی توفیق دے جسے تو راضی ہو ایسی عمل صالح کی توفیق دے جسے تو کیا ہو صالحین, و صالحین سے ملا صالح کی توفیق دے اور صالحین کی جماعت بھی شامل دنیا میں بھی اور اور جس کی عمر چالیس سال ہو جائے اور یہ دعا کرے ربینت وسلحلی فضر صرف سالے ہمیں بھی نہ بنا بلکہ ہماری اولاد کو بھی صالح بنا نہیں رب حینتر چھبیس میں پاری کی پہلی سورت کا نام کیا ہے اس کی آ پندرہ سولہ ہماری اولاد کو بھی صالح بنا دے میں نے توبہ کیا میں مسلمانوں ہوں ربل شیخ محمد اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے سو بڑھتے تھے رب اسلحوری رب اسی ربلی فری اسلح ربلی فری رسل کم سے کم کتنی بار پڑھتے تھے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس دعا کو پڑھنے کا تین فائدہ ہے نمبر ایک اللہ کے تقبر اللہ حسنگ جتنے اچھے امان اللہ قبول کرے گا ٹھیک جی؟ ہے نمبر دو تجاوت یاد گمگناہ حکماف کر دے گا نمبر تین کہ یہ صحابل جن جنتیوں کی جماعت میں شامل فرمائے گا کتنا فائدہ ہے ایک دعا عمل کی دعا کیا اپنے لیا مجھ کو بھی امن سالے کی توفیق دے اور میری اولاد کی دے. تو کتنا انعام ملے گا تین انعام پہلا اللہ تعالی اچھے امار کو قبول کرے گا نمبر دو برے امار کو دور کر دے گا نمبر تین اک اللہ میں بحم دیکھ بشد اللہ اللہ پھر تو بہت چلے رہنے بھی چھتیس منٹ تو ہو گئے اختر ہی ختم ہو گیا